السلام و تعالیٰ في القرآن المجید والقرآن المجید اعوذ باللہ السلی العیم من السیطان والرجیم من زہید و نفہی و نفہی اننا انزلنا بھی ما اصرا ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر فی الحال امید نے قرآن قرفان حمید کو للا مبارکہ میں نازک فرمایا ہے بابا لال مبارک کے آخری اثرے کی سات راتوں میں سے کوئی ایک ہے اور اس کی فضیلتوں اور امیت کو آپ کیا جانیں کہ رب الال نے اس ایک رات کو ہزار مہینے سے بہتر بنایا ہے روح رو القیل اور اللہ رب العالمین کے دیگر فریشتے وہ اس کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے طرف سے ہر قسم کا معاملہ لے کے آتے ہیں اور اس کی سلامتی میں باقی رکھی ہے ایسی بابرکت رات میں اللہ تعالی نے بابرکت کے ساتھ قرآن نزیز قرفان نویس کو نادہ کیا اور فرمایا شاہران اللہ و و بینات من قرآن من الخاول قربان رضان المبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا ہے اور یہ قرآن لوگوں کے لیے سرکشمہ ہدایت ہے ہدایت کی بہت واضح غریبیں اس کے اندر پھان ہے حق و باطل کے درمیان یہ فرق کرنے والا ہے اور اس انداز میں حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے بل نظر حق الباطل کہ ہم حق کی دربے کاری باطل کے دماغ پر لگاتے ہیں اور ان کے دماغ پہ ایسی چوٹ پڑتی ہے کہ وہ باطل سارے کا سارا بہت کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا جاتا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید قرفان حمیر کے اندر اس قدر احکامات اپنی توحید کا بیان اور اہل ایمان کے لیے رہنمائی رکھی ہے کہ انسانوں کے علاوہ اور کوئی مخلوق اس کے بوجھ کو برداشت کرنے سے قافر ہے وہ اشفک نمن ہا وہ ہم انسان ہو کان دلو منظولا ہم نے اس امانت کو آسمان و زمین پر پہاڑوں پر پیش کیا یہ سب اس کا سوچ اٹھانے سے دست بردار ہو گئے اور انسان ایسا تھا کہ اس نے اس امانت کو اٹھانے کا ذمہ لیا لیکن یہ بہت ظلم کرنے والا اور بہت نادانی کرنے والا لا کو کسی پہاڑ پہ نارا کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کا کے ڈر سے پھٹ جاتا ریزا ریزا ہو جاتا دلکل یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اللہ کہ وہ اس کے اندر غور و فکر اس قدر اللہ تعالیٰ کی اہم ترین کتاب ہے جس کو اللہ نے بندوں پر نازر کیا ہے کہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی فصیت سے جس کی بنا پر ریلا ریلا ہو جاتے پھٹ جاتے لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرامین کو سنتا اور پڑھتا ہے اور اللہ رب العالمین کے نازر ہونے والے عذابوں کو بھی مشاہدہ کرتا ہے لیکن اس سب کے باوجود نتیجہ کیا نکلتا ہے تم ماں کا سخت کو لوگوں کو مین بحدہ نکال پہیا او اشد و کسبہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے وہی نل لما یا پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں وہی نما لما یا سخا پو پایا پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی رکھنے لگتا ہے مِنْ لَوَا مِنْ اللَّهِ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں لیکن جو کیفیت اور حالت تباری ہے اللہ کا آلہ اس سے واقع نہیں ہے پلولہ اور ایسا کیوں नहीं हुआ کہ جب لوگوں نے ہمارے نازل ہونے والے عذابوں کو دیکھا ہماری آنے والی پکڑ اور غرف کا مشاہدہ کیا تو یہ اللہ کے آگے گر -گرائے کیوں نہیں اللہ کے آگے آج اور ان کے قاری ہونے کی انہیں اختیار کیا برا کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھ سکے اللہ تعالیٰ کے نازل ہوتے عذابوں کو دیکھ کر ان کے دل نرم ہونا چاہیے تھے ان کو اللہ کے آگے آج دین کے ساری پیش کرنا چاہیے تھی لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور پھر شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین دیے جب یہ اللہ تعالی کے اقامات کو بھول بیٹھے پتہ نہ ہر قسم کی ہم نے انہیں سروانیاں آنی رجب عطا کیا دنیا انہیں بہت عطا کی لیکن واقعہ کہ ہم نے اچانک ان ظالموں کو ایک بڑے آداب سے گزار کیا بخوتی آداب ظالموں کی اللہ تعالی نے جڑ کاشرت دیمد اللہ عب العالمی اور تمام تاریخیں اللہ عب العالمی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات بحنات کو سن کر ان کو سمجھنے کے بعد عمل پیرا نہیں ہوتے پھر اللہ تعالی ظالموں کی جڑ کاٹا کرتا ہے انہیں صفائی ہستی سے بٹھا دیا کرتا ہے کیا وجہ ہے کہ آیا سننا جب ہماری آیات اس پر پڑی جاتی ہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ اللہ تعالی کے انکاری ہی ہیں اللہ رب العالمین کی آیات میانات کا انکار کرنے والے اس پر عمل پیرا ہونے والے نہیں ہیں ان کے چہرے افسوسا ہو جاتے ہیں تیوری چڑھ جاتی ہے منگ سور لیتے ہیں بڑے بڑے شان حال ہو جاتے ہیں یداد نہ بل لدینہ یس لوگنا ارے اور قریب ہے انہیں اتنا غصہ چڑھتا ہے ہماری آیات سن کے کہ قریب ہے کہ جو انہیں ہماری آیات سنا رہا ہے یہ اس پر ڈر دوڑے اس پر حملہ کر دیں لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے یشکریلا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لاہول حدیف کو گانے بجانے کے آلات کو خریدتے ہیں سارا دن شیطانی آوازیں سنتے ہیں ناچ گانا دیکھتے ہیں غیر محرم عورتوں کو سکتے ہیں عورتیں غیر محرم مردوں کی طرف نظریں اٹھاتی ہیں اور یہ فہشی والے کام کرتے سنتے چلے جاتے ہیں لیکن وبین میں یشری لہو الحلی یہ لہ الحدیث کو خریدتے ہیں گانے بجانے کی چیزوں کو اور آلات کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ابراہ کر دیں تبدیل ہو آپ اس کو خوشبری ہے جس کی عزاب علیز اس کے لیے کیا ہے عزاب کدین ہے رسوا کرنے والا آزاد ہے راہ سال نے آیا سنا جب اس پر ہماری آیتیں پڑی جاتی ہیں اللہ کا کپور کے ساتھ اس کے چلا جاتا ہے اللہ یہ گویا کہ یہ سن نہیں رہا بھی نہیں پہا یوں لگتا ہے کہ اللہ کی آیات سننے کی وجہ سے اس کے کاموں میں بہت پڑ رہا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے اسے اللہ تعالیٰ کی آیات سنتا آزادی کری اس کو دردناک آزاد کی خبری دے دو میں یو جنو کا فول ہو پھر ہے آپ ہی لوگ زبانی باتیں کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں کہ آپ ان کی باتیں سن کے بڑے خوش ہو جائیں گے ان کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگیں گی لیکن حقیقت یہ ہے وہ بہت بڑا جھگڑالو ہے سب فسادی آدمی ہے نسل اور جب اٹھ کے آن کے پاس سے جاتا ہے تو زمین میں گنگا فساد کرنے کی کوشش کرتا ہے نسل کو تباہ کرنا چاہتا ہے لا الفساد اور اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا جبکہ دوسری جانیں اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں نہیں جسری رقم کے جو اپنی جانوں کو اللہ کی رضامندی کے بیچ دیتی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سودا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہماری جانے تک لے لیں لیکن چاہتے کیا ہیں اللہ کالہ ملے بالعباد اور اللہ اپنے شبوں کو بڑا کردی دیتا ہے یہ پہلی قسم کا آدمی جب اس کے سامنے اللہ کی آیات پیش کی جاتی ہے <سؤال> <سؤال> اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے درجہ جو کام پورے شروع کیے ہوئے ہیں اللہ کی بغاوت والے اللہ کی نافرمانی والے قرآن میں اللہ نے جو اکامات کیے ہیں نازک کیے ہیں اس کے خلاف جو کر رہا ہے کر دے ہیں, چھوڑ دے. کیسا ہے اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو میرے معاشرے میں میری برادری میں میرے خاندان اور خبر قبیلے میں میری ناک کٹ جائے گی عزت میرے عرص اس کو اس کی عزت گناہ کرنے پہ مجبور کرتی ہے کہتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی نہ نا کی اللہ کی رکن نہ کی شادی بیاہ کے موقع پہ کنجر بانا نہ کیا اللہ کیا کہیں گے آفت بھول عزت اس کی عزت اس کو گناہ کرنے پہ مجبور کرتی ہے کو جہنم ایسے بندے کو جہنم ہی کافی ہے والا بیسک لحاظ بہت برا ٹھکانا ہے اور وہ آدمی جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا سی کی خاطر وفق کر چکا ہے اللہ تعالی نے اس کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے دریا رہتے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہے گا بلا خوف و خطر اپنی ہمیشہ زندگی گزارنے والا ہوئی احبری تم کی تالمون اگر تمہیں کوئی علم ہے تمہیں کوئی عقل ہے تمہیں کوئی شعور ہے کوئی سمجھ بوجھ ہے یہ دو قسم کے گھرو ہیں انسانوں کے پورے انسانیت کے دو فلاق اللہ رب العالمی نے بنائے ہیں ایک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے سر کو جھکانے والے اللہ کے احکامات کے آگے سر تسلیم کو خم کرنے والے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو اللہ سبحانہ عالم تعلی کے احکامات سے وہ پھیرنے والے کرنے والے ہیں کا حق کو بال امن سلطان اگر تم جانتے ہو بتاؤ کہ ان دونوں گروہ ہونے سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے آج دنیا میں اسی بات کی چنتا سانی ہے کہ کون امن کا حقدار ہے اور کون ہے جو دنیا کے امن کو برباد کرنا چاہتا ہے اللہ پوچھتے ہیں فری ان دونوں گروہوں میں سے شیٹر کرنا چاہتا ہے دنیا کے امن کو تباہ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالی ہم خود فرماتے ہیں ہاں بولو امن جو ایمان لے آئے وَلَمْ ایمانَهُمْ اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے کسی قسم کا ظلم نہ کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریف نہ وَهُمْ یہی ہدایت یافتہ ہیں اور یہی امن کے سب سے زیادہ حساب امن دنیا کے اندر بھی امن آخرت کے اندر ہی اہل ایمان کا حل ہاں ہے اور اہل ایمان کون ہوتے ہیں ایماندار وہ ہے جو اللہ کا پر ایمان رکھے اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے تمام کا انبیاء اور آؤ پر اس کا ایمان ہو فریفوں پر اس کا ایمان ہو اللہ تعالی کی نادر کردہ کتابوں پر یقین ہو اور یوم آخرت پر یقین رکھیں اچھی بری تقدیر پر اس کا ایمان یہ ایمان کی تعریف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیل علیم کو بتائی چند چیزیں یہاں پر موجود ہیں وقت عبد القیس والی حریف نے چند چیزیں اور ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھمایا پتا ہے کہ ایمان لانا کیا ہوتا ہے یہی محتاط جانتے ہیں تو آپ نے سوایا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الا نہیں ہے وَأَنَّ محمدًا ورسوله صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے حسول ہیں وہ ان قائم کروا ادا کرو وہ سسور و رماغان رماغان کے رونے رکھو وہ حاص کر کے اگر مال غنی حاصل ہوتا ہے تو اس میں سے پانچواں ہساں ادا ہو شاہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم یہ ایمان یعنی کل گیارہ کی محبت. اگر کسی بندے کے اندر پائی جائیں گی وہ ایماندار ہے اس کے دل میں ذرا برابر ایمان پیدا ہوتا ہے اللہ پر ایمان کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان اچھی بری تقدیر پر ایمان یوم آخرت پر ایمان نماز فائد کرنا زکات ادا کرنا رمضان کے رونے رکھنا مالے غنیمت سے خوبصورت ادا کرنا اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی یہ کل گیارہ چیزیں ہیں جس بندے کے اندر آ جائیں گی دو بندہ مومن بن جائے اور ان گیارہ چیزوں میں سے کسی بندے میں اگر ایک بھی نہ وہ مومن نہیں ہے کافر ہے اسلام کے خارج ہے اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ اس کی گردن اڑائے اس کا مال لوٹیں اس کے مال کو مال غریبت بنائے نہ اس کی عزت و آخروں میں نہ اس کا مال محفول ہے نہ اس کا دین محفوظ ہے رسول اللہ کہ میں لوگوں کے خلاف لڑوں لڑتا رہوں سے اور میری گواہی دے وہ یوتیم اسمال فائن کرے ادا کرے کا جب یہ سارے کام کو کریں گے ان کا مال، ان کا خون بچ جائے گا اور ان کا حساب اللہ کے شکر ہے ہاں اگر شادی شدہ بنا کرے گا رجب کیا جائے گا اور اگر کوئی کسی کو نہ قتل کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا اور کوئی چوری کرے گا اگر ہاتھ کاٹنے تک اس کی مقدار ہوئی ہاتھ کاٹا جائے گا اور وہ غرامت ہوئی دوہرا جرمانہ بھی لیا جائے گا اور اگر ہاتھ کاٹنے تک نوبت نہ پہنچی کم قیمت کی چوری کی تو پھر بھی اس کو ڈبل جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اسلام کے حق میں کمی کرے گا بھلے نہ زکات ادا کرتا ہو حج کرتا ہو رونے رکھتا ہو ایمان کی ساری سی اس کے اندر موجود ہو اگر اسلام کے ہاتھ میں اس کمی کی تو بھی اس کا مال اس کا خون محفوظ نہیں رہے گا اللہ نے فرمایا ہے توبہ کر لے تو سے بعد آ جائیں نماز قائم کریں ادا کرے پھر ان کا راستہ چھوڑ دو اگر تینوں کاموں میں سے ایک بھی نہیں کرتے ان کے خلاف لڑکے پائغوان یہ تینوں کام کریں گے تمہارے دینی بھائی ہیں ان میں سے ایک کام بھی نہ کریں اسلامی برادری کے ساتھ کوئی کام ہوگی کا اسلامی برادری میں کام کاخل ہوگا کوئی نماز پڑھنے والا ہو دینے والا ہو ارکان اسلام پر وہ امن پیدا ہونے والا ہو اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت اور حالت کا اقرار کرنے والا بگرنا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق دیکھتے نہیں اب رضی اللہ کو خلیفہ بنے لوگوں نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے مانتے ہیں زکات کرد ہے ادا کرنی چاہیے نہیں دیں گے ریت میں کہا ہم زکات نہیں دیں گے زکات کو ماننے سے انکار نہیں کیا کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے زکات دیں گے لیکن اپنی مرضی کے ساتھ دیں گے پوری نہیں دیں گے اللہ تعالی نے کہا پھر جو ایسا کرے گا مسلمانوں کی تلواروں سے نہیں بچے رب عمر اللہ تعالیٰ یہ <تصفح> تو کلمہ پڑھنے والے ہیں آپ ان کے خلاف دلوانے اٹھائیں گے اللہ کی قسم نماز پڑھے زکاس نہ دے دے نماز نہ پڑھے میں اس کے خلاف لڑوں گا اللہ اللہ کی قسم لَو رسول اللہ اللہ اگر کا ایک بچہ بھی جو نبی کریم کے زمانے میں یہ دیا کرتے تھے آپ انہوں نے دینے سے انکار کر دیا سو بوٹا ہوتی ہے ننانوے ووٹ دے لیے ایک ندیا نباسل تم عالام میں اس ایک روکنے کی وجہ سے ما رأیتو اللہ, اللہ, اللہ کی فصل مجھے یہ بات بعد میں سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر تعالیٰ کو فیصال کے لیے ارکان اسلام میں سے کسی ایک رکن کا تعارف ہو جائے اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے لوگوں نے اپنی اپنی تعریفیں گھڑی ہوئی ہیں اسلام ایمان یہ اسلام ہے یہ ایمان ہے جو کرنا پڑھ لے مسلمان ہے ساری زندگی نمازے نہ پڑے भी मुसलमान है ہے لطاف نہ دے پھر بھی مسلمان ہے روزہ نہ رکھے پھر بھی مسلمان ہے के کے باوجود حج نہ کرے بھی مسلمان ہے آخرت का انکار कर दे फिर भी मुसलमान है آزاد قبر کا انکار کر دے پھر بھی مسلمان ہے بعض بادل موت کا انکار کرے پھر بھی مسلمان ہے تقدیر کا منکر ہو جائے پھر بھی مسلمان ہے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف بتائی پوچھنے سے ہی آئے. اخبر اسلام. مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ تو الاسلام اسلام کیا ہے اللہ, الہ الہ اللہ. اللہ کی تو ہی میری ندوت اور سے ایک بھی چھوڑ دیا مسلمان نہیں ہے سب کو جمع کر کے اکیلا کلمہ پڑھنا اگر کافی ہوتا سارے کلمہ بھی پڑتے تھے نبی کے کسی نوازے بھی پڑھتے تھے،, بھی دیتے تھے،, بھی کرتے تھے جہاد کے لیے کرتے تھے، جہاد سے واپسی میں واپسی پہ ہی ظالم نے سہمت لگائی اہم مناسب نہیں کرتا مناسب اتحاد کیا کرتا تھا سوائے گزبائے تو موس کے ہر گزے میں شریف لیکن کلمہ پڑھ کے کیا وہ مسلمان تھے یہ تو صرف کلمہ پڑھتا ہے نہ نماز نہ روبا نہ زکات نہ حج کچھ بھی نہیں کہتے ہیں مسلمان ہے وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے زکات بھی دے رہا ہے حج بھی کر رہا ہے سارا کچھ کر رہا ہے بھی مناسب مناسب کے سب سے نچلے دیتا ہے مسلمانوں کو اسلام کا نام لے کر زیادہ سزا دیں گے کہتے ہیں کہ دنوں کے اندر یقین ہے یقین تو یہ کے دلوں میں بھی تھا اللہ نے قرآن میں کہا ہے یار سنا کب آپ جس طرح کسی شخص کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے پر یقین ہوتا ہے ویسے ہی کافروں کو عیسائیوں کو یہودیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر یقین نا پکا یقین یقین <taps> کام آ گیا ابو <taps> طالب دین کا بہت بڑا استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا فرما رہے ہی ہیں جدہ جان کر پڑھ لو جدا کا احساب اپنے رب کے پاس جا کے جھگڑا بن جائے گا نہیں پڑا فرمایا با کا علی جاؤ اپنے باپ کو لے جاؤ اور شباب ہو جاؤ یعنی زبانی جمع کر اسلام نہیں ہے صرف دل کا یقین اسلام نہیں ہے صرف ارکان اسلام پر عمل اسلام نہیں ہے تینوں چیزیں جمع ہوں اقرار بل تصدیق بل عمل بالارکان زبان سے اقرار ہو دل میں یقین ہو اور ارفان اسلام پر عمل ہو پھر یہ مسلمان بنے گا مومن نہیں یہ سارا کام کر کے مسلم بنے گا مسلم مومن نہیں مومن بننے کے لیے اس کو ایک قدم اور آگے اٹھانا ہوگا یہ باندھ کام کرنے سے بندہ مسلمان ایمان دن میں پیدا نہیں ہوگا ایمان کا پیدا ہوگا جب چھ اگلے کام نہیں کریں کل گیارہ کام کرے گا انہوں بن جائے انہوں نے کہا تھا لاب آ, آ, آ منگا کہنے لگے آ رہ دیہاتی رو کلم پڑا محمد ہے. تو ہے مایا پل لمبی لو تم ابھی ایمان والے نہیں جانے یہ کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں ایمان ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوگا ہم جب تم اللہ اس کے رسول کی اٹاعت کرنے والے بنو گے ہر بھاگ کے آگے سر تسلیم کم کرو گے پھر اللہ تمہارے امال میں ضروری کرے گا اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں پیچھے پیچھے ہے ایمان والا درجہ تمہیں مینا دے درجہ ملے گا جب جانتے دکھاؤ گے اور جنت میں صرف اور صرف جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا جنت میں جانے کے لیے ایمان کا پیدا کرنا ضروری ہے یہاں ایک بات بھی سمجھ گئے بہت ساری عدیتیں ایسی ہیں جن میں یہ آیا ہے کہ جملہ لاجلا گلا کہ جنت میں چلا جائے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف لاجلا گلا کہ اور کچھ بھی نہ یہ معنی نہیں ہے اگر کسی کو شوق ہے یہ مانا نکالنے کا تو نکالیں نکال کے دیکھے پھر دیکھنا اس کے ساتھ کیا کرتا ہے کہ حدیث میں تو آیا ہے لا اللہ محمد تو نہیں نہ آیا محمد رسول اللہ تو نہیں آیا حدیث میں جو لا اللہ پڑے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے وہ جنت میں چلا جائے گا یہ مانا حدیث گیس کا کم از کم یہ تو ماننا پڑے گا کہ لا کے ساتھ محمد رسول پڑھنے والا ہو رسول اللہ کے جہاں سے ساری کافی زیادہ خرچ ضرورت ہی ایک بتا آئے گا اور اس کے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایسا بندہ ہے جس نے کلمہ پڑھا اور مر گیا عمل کرنے کی اس کی زندگی میں نوبت ہی نہیں آئی وقت ہی نہیں آیا دکھاؤ ایک نقشہ ندینے میں <سؤال> رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے لگتی بچہ یہ خودی خدمت کرنے کے لیے آتا ہے بیمار ہو گیا بیمار کرنے گئے نام کی بات اور رات کا حاضر ہے کلمہ پڑھا کی کی کی کی کیا غلط ہوا مانگائے کلمہ پڑھنے کے بعد और हो जाता है लेकिन जब उसकी जिंदगी में नमाज पढ़ने का टाइम आए नमाज ना पड़े खत्म रोजा रखने का वक़्त आया जिंदगी में कलमा पढ़ने के बाद रोजा ना रखा सारा कुछ सफल जकत हुई जकत अदा ना की सारा कुछ हज फल हुआ हज ना किया पर قرآن ان لوگوں کو امن والا کہتا ہے اللہ دیکھنا امن جو ایمان لے آئے جن کے دلوں میں ایمان پیدا ہوتا ہے غلامی البسو ایمانا ان اور پھر انہوں نے شرک نہ کیا ان لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں تو ہم ذرا اپنے گرے آن کے اندر بنان کے دیکھیں ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے چلو گھر میں باہر بھی جائیں پہلے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ میرے اندر کا انسان کیا کہتا ہے بڑے انسان ولو مولوی صاحب پوچھیں گے راہول صاحب پوچھیں گے کالی صاحب پوچھیں گے کہ نماز پڑھنے کیوں نہیں آیا بڑے بہانے تراب پوچھا لیکن مجھے تو اپنا پتا ہے نا کہ میں نے نماز کیوں نہیں پڑھی اور میرے اندر کا انسان کیا ہے بڑے انسان ملا نتی انسان اپنے آپ کو بڑا اچھی طرح سے جاننے والا ہے دو کے لوگوں کے آگے یہ بڑے عدر پیش کرتا ہے مطلب کیا ہے اسلام تم کون ہو مسلمان مسلمان کون ہوتا ہے مسلم عربی زبان کا لفظ ہے عربی میں مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے ناک میں نکیل ڈال کے اس کے مالک کے ہاتھ پیم سما دی جائے جان لے جائیں مالے کیا میں ایسا ہوں میرے اللہ نے نماز پڑھنے کا کہا ہے پڑھتا ہوں دل میں کسری پڑھتا ہوں اللہ کا حکم مان کے پڑھتا ہوں یا اپنی مرضی کر کے پڑھتا ہوں یہی پتہ ایک ہے اللہ کا حکم مان کے پڑھنا جو اللہ کا حکم مان کے پڑھتا ہے وہ پانچوں وقت با جماعت مسجد میں آ کے سب بندی کر کے نماز ادا کرتا ہے اللہ نے حکم دیا ہے رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اکیلے نہیں یہ اللہ کا حکم ان سلا کا کان کتابا نماز کے مقرر اوقات ہیں اللہ نے مقرر کیے ہیں اکیلی سلا قرآن الفجر ان قرآن موبین اللہ کی فکا جب بھی نا فلاشہ کا مقابلہ اللہ نے مقرر کیے ہے مقررہ اوقات میں ہے نماز کتاب موڑتا ہے اپنی طرح سے وقت نہیں کاٹ سکتے میرے اندر کا انسان کہاں ہے میرے گھر کا ماحول کیا ہے کیا ہم واقعات مسلمان ہیں یا تاغذی اور کھانا پوری والے مسلمان ہیں کبھی جائے کے ہوٹل پر اخبار پڑھتے ہوئے کوئی دین کی بات چھیڑ لے تو ایسے لگتا ہے کہ مجھ سے بڑا ہانی بناؤ بھائی کوئی نہیں لیکن میں مسلمان ہوں اناج پڑھوں چاہے نہ پڑھوں غذا رکھوں چاہے نہ رکھوں زکات ہو چاہے نہ ہو دل میں میرے یقین ہو چاہے نہ ہو مسلمان کوئی مجھے کافر کہنے کی ضرورت نہ کرے اگر کسی نے مجھے کافر کہا میں کہوں گا یہ تقریر ہو گیا ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا جب لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد مرتد بھی ہو جاتے تھے سنی کے شدید کوئی مرتاد نہیں ہو سکتا کیوں کلمہ پڑھ لیا عقیدہ مرجیہ کا عقیدہ جو کہا کرتے تھے کہ کلمہ پڑھ لو عمل کرو چاہے نہ کرو پکے جنتی ہو جتنے کے نام جا پھر یہ سارے مرجیہ ہیں کہتے ہیں نا ماری پڑی ہوئی ہے کوئی ضرورت نہیں پڑنے کی یہ ارجا کا عقیدہ ہے مرجیہ کا وہ کہتے ہیں کہ لا یا مال مالون بندہ کلمہ پڑ کے جو مرضی کرتا رہے کوئی نقصان نہیں المان و لایا ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کام ہوتا ہے یہ کا بدیا ہے تھا کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کبیرہ بنا کر لیا چوری کر لی پھر بھی کافر بنا کیا پھر بھی کافر جھوٹ بولنا پھر بھی کافر اہل <سؤال> سن جما کا ان کے درمیان درمیان ہے کہ کبیرا منا کا مرتف کافر نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی بندہ اور اسلام کو چھوڑے گا کافر ہو جائے گا نواقل اسلام کا احتجاب کرے گا کافر ہو جائے گا اور خارفیوں کے درمیان درمیان میانا ربی والا سیدا احل سننا و جماعت معمولی سمجھا اللہ, گا. اللہ نے, نے متعین کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مسئلہ ہے اس کے بارے میں اللہ سے اعلیٰ نے کسی پر بھی اعتبار نہیں کیا حتا کہ اس کے مسالے خود بیان کیے ہیں کہا اللہ کے کلو کو ہوں بکر فقیر بکری سبین زکات کے اختار فقیر مسکین، آمرین نئے نئے مسلمانوں کو اسلام کے زیادہ قریب کرنے کے لیے یہ عادی شبید اللہ کے لیے مصیبت جدگان کے لیے مسافرین کے لیے یہ ہیں حق دینا کس کو ہے اللہ फिर اللہ फिर پہلے قریبی پھر, قریبی پھر قریبی پھر قریبی سب سے قریبی वाले دار کو محلے کے اندر رہنے والے کو پہلے لیکن وہ نہ ہو یہ سب کا اللہ نے کیا فائد ہیں کیا ہیں؟ گھر میں کہاں تک اس کا مزبود ہے کہاں تک نکھال ہے کہاں تک ہم اپنے آپ کو مزروان رکھ رہے ہیں یہ سوال ہے سوالیہ نشان ہے جو ہمارے ماتھے پر لگا ہوا ہے ایسا سوال ہے جس کا جواب دینے سے ہم اپنی زبانیں حال سے بھی حاصل ہیں زبانیں حال سے جواب دیتے ہیں نماز پڑھے نہ پڑھے میرا رشتے دار ہے میں نے اس کے ساتھ تعلق نبھایا ہے یہ میرا قریبی ہے یہ میرا عزیز ہے یہ میرا گنا ہے نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے زکوات دے چاہے نہ دے روزہ رکھے چاہے نہ رکھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تین کام کرے کم از کم تین کام نماز پڑھے زکوات ادا کرے اللہ کی توحید کو مانے شرک چھوڑے نبی کی رسالت کا اقرار کریں پھر تمہارے بھائی ہیں اگر یہ کام نہیں کرتے تو اوجا کے درمیان کوئی فرق نہیں اللہ کی نہیں مانتے اس میں بھی اللہ کی نہیں مانی شیطان نے تو اللہ کے ایک حکم کا انکار کیا تھا پیدا کرنے سے اور اس کو پانچ پانچ بار اللہ کی آبادیں آتی ہیں ائی آل صلاح ائی صلاح ائی آر فلاح ائی آر فلاح بنتا ہے ایک بار سید میں انکار کرے تو ابلیس بن جائے شیطان یہ کلمہ دو جن میں پانچ پانچ بار بار انکار کرے یہ مسلمان ہے اس کو کچھ نہ کہو اپنا چھوڑو نہ کسی کو چھیڑو نہ بڑا عجیب مزید ہے بڑا عجیب مدد ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے جو حکام ناول کیے ہیں ٹل ہیں والے ہیں قرآن اللہ کا کھول کھول کر بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کھوڑ کھول کے بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکامات کو اپنے فرامین کے ذریعے جو اس پر ایمان لے آئے گا اس کو مان لے گا عمل پیرا ہو جائے گا وہ لوگ جنتوں کے وارث بن جائیں گے وغ اللہ نے دل نا. اتنا آٹدنا دل من فری ناز اتنا آٹنا ردارما یہ ساری ایسے ہی نہیں کے لیے چاہے کلمہ کرنے والے ہوں چاہے کلمہ کا اظہار کرنے والے ہوں چاہے نماز کو مان کر نماز چھوڑنے والے ہوں یا بن مانے چھوڑنے والے ہوں روے کو مان کے روزہ چھوڑنے والے ہوں یا بے چھوڑنے والے ہوں, زکاة والے ہوں یا بالکل نہ دینے والے ہوں سب سے یہ ایسے لگا دے روی ہی ماتا پلاور سیما سزارا دینا ہو زندگی <سؤال> یہ موومنٹ کی شان نہیں ہے کافروں کا وتیرا ہے پہلے ایمان تو ہیں جو کہتے ہیں سمینا و کل مشیب اللہ ہم نے سن لیا کر لی بھائی معاف کر دے جو ہماری کمیاں بتایاں ہو گئی ہیں ہم نے ابتدا تیرے پاس ہی آنا ہے تیرے در میں ہی آنا ہے تیرے سرکار نے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینا ہے ہماری کمیاں کو تاہیاں कर معاف کر دے گافروں کا طریقہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں سوینا تھا سن لیا سارا قرآن سنا نبی کے فرمان سنے لیکن اس فرمانی کی اسینا نہیں مانتے اسینا ہم نئی عمل پیدا ہونے والے یہ کافروں کا طریقہ ہے کا طریقہ ماننے کا ہے تسلیم و رضا تسلیم کرنا رضا مندی کے ساتھ ماننا دن میں میل نہ رکھنا یہ نہ کہنا کہ احکام تو ٹھیک ہیں لیکن اگر اس میں یوں تبدیلی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہو اسلام کے لوگوں کے بارے میں کوئی یہ عقیدہ رکھے دائر اسلام کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے پوری امت کا کچھ ایسے کام ہے جس پر امت کا اتفاق ہے باقی تو ہر کام سے اختلاف ہے نا اس بات پہ امت کا اتفاق ہے کہ جو بندہ اللہ تعالی کے آغازات سے دین کی شریعت سے کسی اور مدد کو اچھا اور بہتر سمجھتا ہے اسلام کے بارے میں آخر ہے ہے اسلام کے ساتھ کوئی بھی ہے دن کو قبول ہی نہیں کیا اگر دین اس کے دل میں داخل ہوا ہوتا کبھی یہ دین پر کسی دوسرے برس کو ترجیح نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اچھا اس کو اور اس کا شہرہ لگتا ہے شرم نہیں آتی ترجیح اس کو دے رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے اچھا चूड़ो ईसाइयों के लिवास को समझता है आपी इस हिजामत बनाने का अंदाज पाल रखने का अंदाज तंगी करने का अंदाज जो अल्लाह उसके रसूल ने बताया है इसे कसंग नहीं आता ये अपनी ही पक्ष बनाना चाहता है نبی رسلا تو اسلام ریل نے سنائے اللہ دیکھے گا نہیں بات نہیں کرے گا گناہوں سے بات نہیں کرے گا دردناک کا دے گا اس ظالم کو جو اپنا اجلاس اپنی سہمت اپنا شلوار سخنوں سے نیچے رکھتا ہے لوگ اسلام آیا ہوا ہے اتنی ہی اوپر کیا کرنی ہے لیکن چوڑا انگریز میں ہے کہ کھیل کا لباس یہ ہے کہ کسے پہن لو بھا پہن لے گا پھر پوری پوری ٹانگیں نکی کر لے گا رب کا حکم مان کے نبی کا مان کے آدھی پدنی ننگی نہ نہیں کی شیطان کا مان کے چوڑے عیسائیوں کا مان کے پوری ٹانگ نکی کر یہ لیپور ریس ہے شرم سن کو مگر نہیں آتی اور کیا کہا جائے जाए मातम ماتم کرنا جائز ہو تو وہ بھی کم پڑ جائے یہ مسلمان ہے نام اسلام والا ہے اور کام کام ایسے ہیں کہ شاید اب ہیل کو بھی ایسے نہ سوچتے ہو ایسے ہلے بناتا ہے ایسے بہانے ہے اسلام کے حکموں سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹنے کے لیے روکے لانے کے لیے نبی کی نہ ماننے کے لیے اللہ کی گزرانے کے لیے بڑے بہانے کا ہے اللہ کہتا ہے کہ لوگ کا ہاتھ کرو لو ہم اپنی جبانوں پر ٹنڈا کرتے سب ایسا ہے کہ ساری اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم چلاتا ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو غور کرو اگر میرا بیٹا کل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تو کیا تو اس کا ہاتھ کٹوانا مجھے کے ٹھنڈے پیٹوں برداشت ہو جائے گا ابھی پتہ چل جائے گا دل میں کتنا ایمان ہے یہ چیک ہے اپلائی کر کے دیکھو دنوں سے میرے کسی غریب غریبی شادی شدہ سے جنا ہو جاتا ہے تو کیا میں اس کو پتھر مار مار کے حجم کروں گا کیا ایمان ہے دنوں میں دن میں ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرو اللہ ایمان چاہتا ہے صحابہ کو ایسے نہیں کہہ دیا اللہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تقبے کے امتحان میں پاس کر دیا ہے وہ تو ایسے تھے لا میرا رشتے مجھے دو اس کی گردن میں سن کرتا اللہ کا دشمن ہے کا ہے نبی کو نہیں مانتا میرا کوئی تعلق ہے جو میرا اس سے زیادہ کریں گی ہے وہ مجھے دو روپئے دی میں اس کی گردن لا کر یہ ایمان تھا وہیلے کا تھا جنا کر بیٹھا سب نے مل کے یہ نبی ہے اللہ علیہ وسلم، فاطمہ کا دن تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کا بھی ہاتھ کار کیا جائے یہ ایمان ہے اللہ ایسا ایمان چاہتا ہے کئی ہے نا قائم کرو حکم ہوتا ہے تو من اللہ, اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کے اندر سے کرتا ہے اللہ نے تو مجھے کہا ہے اگر اگر ڈر ان سے در بس کئی یا امباد ایمان زل اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے جو حکم نازل کیے ہیں ان احکامات کے بارے میں یہ لوگ مجھے سکھنے میں ڈال دیں نہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کار اپنی نرمی سے نہیں کم دہنا بیمارات اللہ قیمہ <خَسیمًا> اللہ نے جو تجھے سمجھ دی ہے تجھے نصیرت دی ہے قوت اشتہار دی ہے اس کی روشنی میں قرآن کی آیات کے اندر سے استخراج سے خراج و کر کے فیصلے کرنے لگے ایسی قرآن ارجنا لانا وہ لوگ جو ہم سے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے کہنے لگے میٹھا میٹھا کھانے کو دو میٹھی میٹھی دو, دو اتنی کرنی ہم سے نہیں بتائی جاتی اے اسی بے قرآن غیر اس کے علاوہ او کوئی اور قرآن اور دل ہو یا اس کو بدل دے اپنی جو چلتی میرا اپنا بات نہیں چلتا پتنے عدالتوں میں چلاؤں اللہ مجھے اجازت نہیں دیتا بیٹے کر کا وہ کو پال جو کہے وہ قانون بنے کبھی نہیں ہوگا قانون وہ ہوگا جو اللہ نے ناز کیا ہے ہاں جن کے دلند بیماری ہے کہ وہ بھاگ بھاگ کے جا کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں تاغتوں سے اللہ نے کہا اس کا انکار کرو اللہ اب میں جہریت عموم جہلیت کے فیصلے تلاش کرتے ہو کہ ہمارا کوئی رشتے دار قتل کر دے ہمارا کوئی رشتے دار زنا میں پکڑا جائے ہمارا کوئی رشتے دار چوری میں پکڑا جائے اس کو قتل نہ کیا جائے سنچار نہ کیا جائے ہاتھ نہ کاٹا جائے چلو ہزار میں اور وہاں سے جاؤ فیصلے کرواؤ دو چار سال قید کے بعد چلو کبھی تو چھوٹ جائے گا ملتا حکمن لکھاؤ نہیں ہوتے لون اب ارک میں جاہلیت یہ جاہریت کے فیصلے تلاش کرتے ہیں ایمان لے آنے کے باوجود تسلیم کر دینے کے باوجود اللہ کو ایر ماننے کے بوجود قرآن کو کتاب ماننے کے باوجود ماننے کے باوجود اب ارک میں یہ جاہریت کے فیصلے تلاش کرتے کرتے ہیں یہ جاہلیت فیصلے میں ہمارا بھلا ہے من اللہ, اللہ سے زیادہ فیصلے کے اعتبار سے, سے یقین رکھنے والی قوم کے لیے اور کوئی بہتر نہیں ہے اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے یہ ایمان ہونا چاہیے یہ یقین ہونا چاہیے اللہ نے قرآن میں حکم نازل کیا ہے یہ اس کا مذاق کراتا ہے اللہ نے کہا ہے آرام دو یہ نماز کے لیے ارام دیتا ہے یہ اپنے دکان پہ بیٹھا دیکھو کیسی ہے کی طرح بول رہا ہے ابھی تو نماز پڑھ کے آئے ہیں پھر سرکاری ہے سارا دن کھڑکتے رہتے ہیں اران بھی نہیں کھڑکتی محسوس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ایران آ رہے تو میرے سلا دی جب تو نماز کے لیے اردو دیتے ہو یہ اس کا بھی مداخلے ہیں کیوں آتے ہیں بھی ان کو لایا کے لوگ کے دماغ میں ان کے پوپڑی کے اندر دماغ نہیں ہے عقل نہیں ہے سل ہوا ہے چوری ہے ان کے اندر قوم لایا کے لوگ بے عقل قوم ہے اپنے آپ کو بڑا سیاح سمجھتا ہے بے عقل انہوں نے کہا جتنے یہ مولوی کھاتے ہیں نا اتنا کوئی نہیں کھاتا اور جنگ میں یہ بڑے پیچھے رہتے ہیں میدان میں پیچھے پیچھے اور کھانے میں آگے آگے اللہ نے اس کو اپنے قرآن کی توہین کہا اس کو اپنے قرآن کی توہین کہا بڑا ان کا اللہ ہوں آپ پوچھیں گے ان سے یہ جواب دیں گے ما ونلعب. ہم تو ویسے ہی مزاق کر رہے تھے شور لگا رہے تھے اللہ, اللہ کی آیات اللہ کا اللہ علیہ وسلم یہی تمہیں مذاق اڑانے کے لیے ملے ہیں لا رو اب ادر پیش نہ کرو اور جو کا کو پہلے تو گو میں تھے تو تھے اب کافی ہو گئے اللہ کا قرآن ہے اللہ کی ایسو کا مذاق ہے اللہ کے قرآن کا مذاک ہے کہ قرآن قرآن پڑھنے پڑھانے والے ان کو گزر کہا جائے اللہ کا کرانے یہی سب سے آگے ہرام ہو سکتا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھ چڑھ کے مردانہ وار حملہ کرنے والے ہوتے ہیں بڑی بڑی کاروائیاں انجام دینے والے ہوتے ہیں لا بے رو اب ادھر بہانے پیش نہ کرو تب کفر تم راجا ایمان تم ایمان, ایمان کے بعد تم دوبارہ کر چکے ہو یہ لاسمن کر اگر تمہیں ہم نے بات بھی کر دیا تو یاد رکھنا ایک درخواست کی آیات کے ساتھ کیا سورت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کوئی مسئلہ ہمیں بتا دی کہتے ہیں نہیں بھائی اترائی ہے نیا دین بھر دیا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ کہنے والا اللہ تعالیٰ ہے یہ اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی یادوں کا انتظار ہے طرح طرح سے گیلے بہانے سے اللہ نے کہا یا نہیں آدم لا اف تین کو مشان جا بابا میرے جننا ہے آدم کے بیٹھو کئی شیطان تمہیں میں مبتلا نہ کر دے کیسا سکنا جیسے کتنے میں ڈال کے تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکالا تھا کیسے نکالا تھا یل دلوا لباس اتارا تمہارا کئی شیتان تمہیں بھی ننگا نہ کر دے کو بری کا کپڑا پہنا ہیں بری گرمی ہے جون جولائی ہے جولائی اگست ہے اگست ہے باریک لباس پہنتے ہوئے ایک آدمی ہو کے خطبہ دے رہا ہے بڑا باریک لباس پہنا ہے کہ ابھی آیا کہ ہمارے ستیش صاحب کی طرف دیکھو ننگا کرتا ہے تمہیں بہانے بہانے طور پہ کرتا ہے اللہ نے خبردار کیا ہے کہیں شیطان تمہیں اسی طرح ننگا کر کے جنت میں داخل ہونے کے نا روک دے اس طرح اس نے ننگا کر کے جنت سے تمہارے ماں باپ کو نکالا تھا کہتے ہیں نا تو کیا چیز ہے میرے باپ کو نہیں چھوڑا میں نے شیطان میں تمہارے باپ کو نہیں چھوڑا تم کیا ہو ذرا بچ کے رہنا ڈر کے رہنا تنگ لباس نہ پہننا نوجوان پینٹ پہنتا ہے. ہے اس کے ہلس نظر آتے ہیں نہ ماں کو شرم آتی ہے نہ بہن کو حیا آتی ہے نہ پہننے والے کو حیرت آتی ہے اوپر है شرط پہنتا ہے جسم سارا گھٹا ہوا جسم کے قد و کھا جا رہے ہیں یہ کیا ہے شیتان ننگا کر رہا ہے اسے اچھا تھا تانگوں کے پینٹ کرنے کا اتنا ہی تم ہے کپڑے پہننے سے کیا کھڑا ہو باتیں کرنے لگے اللہ کا دیا بڑا کچھ ہے ہمارے پاس سنا بھی ہے سنا بھی ہے سنا بھی ہے نہیں ہے پہننے کو کپڑا نہیں ہے اللہ نے فٹکار ساری ہوئی ہے دنیا میں کہ کماؤ کلام لاؤ دیکھو آنے کے لیے کیا ہے ڈاکٹر نے سارا کچھ بند کر دیا ہے صبح کا ناشتہ کرو گے دوا के کے ساتھ گندے के کے ساتھ چائے के کے ساتھ دوپہر کو کیا کھانا ہے دریا کھیر کھچڑی کھانی ہے شام کو کیا کھانا ہے سابو دارہ مل دینا کوئی اچھی چیز تمہاری نشیل میں ہی نہیں ہے سارا بند کروا لیا اللہ نے لے آؤ کما کما سے اپنے زرداری کو ہی دیکھ لو صدر پاکستان ہے ڈھائی سو پرسنٹ بڑھ گیا ہے اب تو لیکن اس کے رسید میں کیا ہے سوائے کھچڑی کے کچھ نہیں کھا سکتا ڈیڑھ کروڑ روپئے مہانا بچت ہے صرف کھانے کھانے کا سر ہاؤس کا کھاتا کون ہے گائے بائیں, بائیں سے آ کے سارے کھاتے ہیں اور زرداری کا در زر اس کو فائدہ نہیں دیتا وہ صرف کھچڑی کا گزارا کرتا ہے اللہ نے میں لباس پہنتا ہے غریب کے بچے کا پورا سوٹ نہیں سلتا جتنا یہ پانچ فٹ کے نوجوان نے اپنے کپڑا ڈالا ہوا انتہائی مختصر سے کپڑے کی ہے انتہائی مختصر سے کپڑے کی شرط ہے دلال پانے والوں کو دیکھو کھلا لباس پہنتے ہیں جتنا لباس اس کا ہے کمی سلوار کا پیری دو پینٹ لیتے بن جائیں گی اس میں سے اللہ نے دنیا میں بھی پایا ہوا ہے یہ ہے تیری اوقات کہ پہننے کے لیے بھی تیرے پاس نہیں کھانے کے لیے بھی سارا کچھ بند ہے اور تو بڑا چوہدری بنا پھرتا ہے اور چوڑا ہو رہا ہے خواتین کی حالت دیکھ لو موبی کی طرح ہے دنگ لی بات باہر لی بات میم ہو رہیاں پنڈلیاں بڑھنا بادو ننگے چہرے کھلے یہ کیا ہے میں نہیں کہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صل وسلم کا فرمان بناؤں گا فرمایا صاحب میری امت کے دو گروہ چہمی ہی ہیں میں نے نہیں دیکھا ایک گروہ میں سے وہ ہے عورتیں ہیں کافی کپڑے پہنے ہوں گے انہوں نے کاٹر کے لانگ کے جسم کے ساتھ چبکنے والے جڑنے والے بری تنگ ٹائٹ کپڑے کافی کپڑے پہنے ہوں گے آریات کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوگی برہنا ہوگی جسم کے آباد کے خب و نمایاں ہونے والے ہوں گے برقع پہنے گی بھی روزی والا تنگ ٹائپ پتہ چلے میری کمر کتنی پکڑی ہے شرم تم کو مگر نہیں آتی نہ باپ کو گہرا پاتی ہے نہ بیٹے کو حیا آتی ہے نہ بھائی کو شرم آتی ہے یہ تو اپنے منڈے میں ہی مکالا ملا ہوا ہے نبی اسلام اسلام نے فرمایا ہے یہ جی ایسا لباس کیوں پہنے گی صحیح مسلم کی حدیث ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ پتا نہیں کہاں سے اسمایا کاشی یات کپڑے پہنے ہیں, آریات, ہیں. نے زیادہ پہن دیئے, کسی نے تھوڑے تنگ پہن لیے یعنی جی, ہم ہرے کپڑے روسے تو کھلے ہیں لوگ تو اس سے بھی زیادہ تنگ پہنتے ہیں چلو وہ تھوڑے لگے ہوئے وہ زیادہ نمبے ہوئے تو تھوڑے لگے ہو گئے بات ایک ہی ہے है کپڑے پہنے ننگی ہوں گی مائلات یہ عورتیں مردوں پر مرے گی مردوں کی جانب پر مائل ہوں گی ممی ایسے کپڑے اس لیے پہنے گی تاکہ مرد ہمیں دیکھیں اور ہمارے آسن بن جائیں ممیلات مردوں کو اپنی جانب مائل کرنے والی ہیں میں نے نہیں کہا ابھی میں نے کوئی آشیاں بڑھایا کہانا شروع کیا اس پر نبی کا فرمان ہے پیش کر رہا ہوں عورتیں ہوں گی کاشیات کپڑے پہنے ہوں گے آریات لیکن پھر بھی نبی ہوگی مائلات مردوں مردوں کی جانب مائل ہونے والی ہوں گی ممیرات انہیں اپنی جانب مائل کرنے والی ہوں گی روح سو نہ ان کے سر کو ہان کی, کی طرف پیچھے کو جھکے ہوئے سر کے سارے بالوں کو بھی میں جمع کر لیا کریں گی لا جنت میں نہیں جائے گی جنت کی भी بھی نہیں پائے گی نہ ہا جنت کی, قدام کی خوشبو بڑی دور دور سے آتی ہے یہ دور دور بھی نہیں दूर گی جنت کے جو اجمیری ہی اور میں نے نہیں دیکھا گریب ہوگی آج آ گئی ہے کے دور میں نہیں تھی آج موجود ہیں اللہ نے کہا عورت بازار میں چلے پاؤں چلے اس کے قدموں کی ہٹ پاؤں کی چاپ کسی کو سنائی نہ دے لیکن یہ خرید کے لائے گی ہیل والا ایڑی والا وہ جوتا کہ جب یہ گلی میں چلے تو پوری گلی کو پتا چلے کوئی ڈین آ رہی ہے چڑپ شڑپ کی آواز کے ساتھ سب کو سنائی دے سارے متوجے ہو کہ کیا تلاؤ رونا ہو رہی ہے یہ اللہ کیا کام آپ ہمیں حال کیا ہے اللہ نے کہا کہ لا دینا جینا کا حن اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے چاندے کپراس کے نام لے لے کے اللہ نے نور میں ان کا بتایا لالی بہرت ہننا اور آبائی ہننا اور آبائی میں عورت کے سامنے سسر کے سامنے باپ کے سامنے بھائی کے سامنے بیٹے کے سامنے فامد کے بیٹے کے سامنے بہن کے, کے, کے بیٹے کے سامنے بھائی کے بیٹے کے سامنے اور وہ بوڑھے مرد جن کی جن خواہش ختم ہو چکی ہے وہ چھوٹے بچے جن کو عورتوں کی بہت باتوں کا علم نہیں ہے یا ان کی اپنی عورتیں ان کے سامنے اپنا چہرہ کھولیں اپنے کپڑے ان کے سامنے ظاہر کریں باقی سب سے اپنے کپڑے بھی چھپائیں چہرہ بھی چھپائیں ہاتھ بھی چھپائیں یہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ پڑھائی عورتوں سے بھی چھپا کے رکھے بچہ نابالغ ہے لیکن چودہویں پندرہویں سنی کا بڑا تیز بچہ ہے نو دس سال کی عمر میں ہی سارا کچھ جانتا ہے اسے بھی پردہ کریں یہ اللہ کا حکم تھا اب کیا ہے بہنوئی سے پردہ نہیں ہے دیور سے بھی پردہ نہیں ہے کلن سے بھی پردہ نہیں ہے گلی محلے میں رہنے والے سے بھی پردہ نہیں ہے یہ تو اپنا ہی ہے پھر روزانہ جس کی دکان پہ خریداری کرنے کے لیے جاتی ہے گھر میں سے نکلتی ہے برقعہ پہن کے نکال کر کے چہرہ چھپا کے اس کے سامنے جا کے سارا کچھ کھو دیتی ہے کہ یہ تو اپنا ہی ہے اللہ کا قرآن سنا ہے رمضان میں سنا ہے سراوی میں سنا ہے قیام کے دوران سنا ہے آفر صاحب نے پٹے پہ چرایا سارا قرآن پڑھ دیا لیکن اس قرآن کے سننے سے کوئی تبدیلی آئی ہے کہ یہ تو نارے ہوا تھا آج سے چودہ سال پہلے کے لیے ہمارے لیے نئے کام ہونے چاہیے ہاں اللہ تعالی میں ڈرو اللہ سے ڈرنے والے بنو جن میں سفا پیدا کرو یہ رمضان کا تقالا ہے یہ رب کے قرآن کا تقالا ہے یہ ربی کے فرمان کا تقالا ہے یہی اللہ دیسان کا تفالا ہے کہ تم اللہ سے چلنے والے بن جاؤ اس کا طاقت ہے جتنی قوت ہے ساری توانائی کھپا دو صلاحیت صرف کر دو اللہ کے تقبے کو رب کے در کو دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن میں باہر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نامل کیا ہے اس میں اللہ یہ مطالبہ کرتا ہے مسلمان آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے حق کو سمجھ لے اور اس کے اقدامات پر اللہ تعالیٰ